دیوالی کیونکہ ان کا ایک دین تہوار ہے ہندووں کا تو وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور یہ مٹھائی مسلمانوں کو بھی پہنچتی ہے تو کیا ایسی مٹھائی کھانا جائز ہے ایسی مٹھائی کھانا جائز نہیں ہے حرام ہے کیونکہ یہ مٹھائی ایک ایسے شخص کی طرف سے آئی ہے جو کافر ہے اور دین کے اعتبار سے اس نے آپ کو مٹھائی دی ہے یہ بھی سنا گیا ہے کہ اس مٹھائی کو وہ جو ہے بانٹنے سے پہلے بتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے اس تاکہ برکت حاصل ہو برحل بتوں کی برکت ہو یا نہ ہو اس پر کسی بھی دینی تہوار کے تعلق سے اگر کوئی شخص کوئی مٹھائی یا کوئی بھی چیز کھانے پینے کی دیتا ہے یا کوئی بھی تحفہ دیتا ہے اسے نہیں قبول کرنا چاہیے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا سے دین سے رہا اگر جشن میلاد النبی کی مٹھائی بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے بدایت ہے اور جو شرائم جائز نہیں ہے اسے قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے واللہ ایک کمپنی شخص ہندو کی جس نے اور بھائی یہ سوال ہے کہ ایک شخص ایک کمپنی میں کام کر جس کا مالک ہندو ہے اس مالک نے دیوالی پر اس امپلائی کو ایک بونس دیا اور کہا یہ دیوالی کا بونس ہے اسے لینا جائز نہیں ہے دیوالی کے بونس ہو کو کوئی بھی کفر کا بونس ہو جائز نہیں ہے اگر وہ اسے دے دیتا ہے تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے وہ کسی اور کام میں لگا دے عملہ